شہید اسلام ڈاٹ کام غالب ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبل اسلام ڈاٹ میرے بات چلی آ رہا تھی دنیا کی دنیا حقیر چیز ہے اور پھر دنیا دار جو دنیا کے اندر مغرور ہو جاتے ہیں نا منہ ہو جاتے ہیں وہ قرآن سے ایراز کر جاتے ہیں نہیں کہ تمہارے پاس کون سا دنیا دار کروڑ پتی ارب پتی پڑھنے آ جاتا ہے لگے ہوئے اپنے کام کے اندر اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ کرم فرمائے تو یہی فرمایا انہما فی دنیا یہ سبب بنتا ہے اے راز القرآن کا کس کا سبب بنتا ہے اور جو قرآن سے راز کرتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اندھا فرمایا بہ میا شوان ذکر رحمان سبب ضلالت سباب زلالت کہ یاشو ہے نا یاشو اشا یاشو کا باب ہے اور آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے آشا آشا اس کو کہتے ہیں جو ضعیف البسر ہو جس کی نگاہ بالکل کمزور ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں آشا چچا چلے ایسا چچا ضعی فلبسر لیکن آپ مراد یہاں اندھا لیں اور وہ شخص کے اندھا ہو جاتا ہے ذکر رحمان سے اب جو لوگ ساری رات ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ذکر رحمان سے اندھے نہیں قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے جو شخص اندھا ہو جاتا ہے ذکر رحمان سے قرآن سے تو مقرر کر دیتے ہیں واسطے اس کے مستقل شیطان فاہ و الحم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 اچھا جی ہاں کہاں پہنچ گئے تو مقرر کرتے ہیں واسطے اس کے مستقل شیطان پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کرین کا من جوٹ جڑوان بھائی سدون ہم زبیر کا مرجہ شاطین ہیں اور بے شک وہ شیطان جو ہے نا شیاطین کے کارنامے ہیں بے شک وہ شیطان روکتے ہیں ان کو سیدھی راہ سے بھائی یا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 مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہائے شیطان نے مجھے دھوکھا دیا تھا میں تو گمراہ تھا دیکھو جا یہاں تک کہ جب آئے گا نا ہمارے پاس کون یہی اندھا قرآن والا قرآن سے اراض کرنے والا کہے گا یا لے تین کس کو کہے گا شیطان کو کالا کے بعد معذوف ہے یا شیطان کہے گا شیطان لہن یہ یا کا لفظ کھڑا ہے نا حرف ندا کا منادہ معذوف ہے کہے گا یا کرین کو شیطان کاش کے میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی مشرقائن کی مشرقین کی کیا دوری ہو میان سمجھ جاتا ہے مشاید. اس سے مراد لو مشرق و مغرب میرے درمیان اور تیرے درمیان دوری ہوتی کس کی مشرق کو مغرب کی تو مشرق میں میں مغرب میں یا میں مغرب میں تو میں یہ مشرق ہے تغلیباً کہا گیا ایک و دوسرے غلبہ دیا گیا وہ بے سل کرین پس بر رہا تھا ساتھ کی تو سمجھے دی تو اس کو گالی دے گا یا نہیں دے گا آگے فرمایا وہ لئی فاکم یہ توبیق ہے کہ ان کو توبیق ہے ارے میاں دنیا کے اندر تم نے شیطان کے ساتھ یاری لگائی اب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں آخرت کے اندار اب کہتے ہوئے شیطان ہمارا دشمن ہے وہاں تو پورا یار تھا تمہارا اب توبیق ہے کہ ہر گزنی نفع دے گا تم کو آج کے دن جب کہ شرک کیا ہے تم نے تم دونوں میں شرک تو بھی شیطان تو کون سی چیز نفع نہیں دے گی ان نہ کم فل عذاب یہ فعل ہے لئین فا کا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 لیکن ہم جب سنترےپن کے اندر کراچی جیل کے اندر تھے تو ساری بیرت کے اندر اپنے جماعتی تھے طلباء تھے مولوی تھے سمجھے جی ہم خیال لوگ تھے تقریباً سو آدمی تھا سارا ہم خیال ہوں تھے بلکہ میں پڑھا تھا تفصیل بھی پڑھاتا تھا وہاں سمجھے جی www www جب جب بہت سے شریف ہو جائے تکلیف تکلیف رہتی ہے یا آسانی ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے سمجھے اکیلے میں تکلیف ہوتی ہے ورنہ ساتھی بوتھ آسانی ہے تو ادھر وہی چیز فرما رہے ہیں کہ تم شیاطین بھی اور ان کے مطالعین بھی سارے شریک ہو گئے دو زاخ کے اندر تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم دو زاک کے اندر شریک ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگی آسانی ہوگی یہ دوزاکی آگ ہے جیل تھوڑی ہے یہ نفع نہیں دے گا تمہاری شرکت بھی نفع نہیں دے گی اب بات سمجھ گئی ہے اب دیکھو پھر میں معنی کرتا ہوں اور ہرگز نہ نے نفع دے گی تم کو آج کے دن جب کے شرک کیا تم نے کون سی چیز نفع نہیں دے گی یہ فعل ہے انکم کم کہ تحقیق تو مذاق کے اندر کیا ہو شریف ہو یہ چیز نفع نہیں دے گی افان تو تسم تسلی حضور کو اے میرے محبوب یہ اعراز جو کر رہے ہیں قرآن سے نا یہ اندھے ہیں آپ ہمگی نہ کیا پس تو سنائے گا بہروں کو یا ہدایت دے گا اندھوں کو اور ان کو جو مبتلا گمراہ سری کے اندر تسلی ہے آگے ما نظہ بننا بے گا تسلی بے اور تخلیف دنیاوی بھی, بھی پس اگر لے جائیں ہم آپ کو کہاں لے جائیں وفات دے دیں پر بے شک ہم ان سے بدلہ لیں گے تسلی ہے اور نوری کا یا دکھائیں ہم تجھ کو وہ عذاب جس کا ان کو وعدہ دیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں پس تم سکھ بل یا لہ وہ تسلی بھی چلی آ رہی ہے اور یہ دلیل واہ بس مضبوط پکڑ تو ساتھ اس کتاب پہ جو وہی کی جا رہی ہے تیری طرف قرآن اس لیے کہ آپ شرات مستقین پہ ہیں بَنح لذت اللہ اور بے شک یہی قرآن فضیلت قرآن لکھو اور بے یہ قرآن البتہ نصیحت ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی کہ ذکر کا منع میں نے کیا کیا ہے نصیحت بے یہ قرآن البتہ نصیحت ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے دوسرا منع سمجھو کہ بے شر یہ قرآن البتہ سبب ہے شرف کا اب ذکر کا منع کیا کرو گے شرف شرافت ہے شرف کا تیرے لیے تیری قوم کے لیے اور ان قریب پوچھے جائے گے تم اے کاپرو قیامت کے بارے میں کہ کیا تم نے اس کا حق ادا کیا تھا یا پوچھے جاؤ گے سب مومن بھی کہ تم نے حق ادا کیا نعام ہے اور ان قریب پوچھے جاؤ گے قیامت کے دن قرآن کے بارے میں کہ کس نے حق ادا کیا کس نے وسلم ارسل دلیل نقلی اجمالی اظمبیا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 کیا کہتا ہے امام ترم سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ مفسر کی بات ہو تو روح المانی علامہ آلوسی سے پوچھتے ہو کا کیا حالانکہ تو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کتابیں ہوتی ہیں نا تو یہی بات ہے کہ پہلے رسولوں سے پوچھنے کا معنی کیا ہے تو ان کی کتابیں جو خیر محرا پائے ان سے پوچھو دیکھو کہ کسی زمانے میں شرک جائز تھا بعد بہت سلمانہ سالنا کیا لکھا ہے اجمالیہ زمبیا اور پوچھ تو ان رسولوں سے جن کو ہم نے بھیجا تو اس سے پہلے ان رسولوں سے پوچھو میرے رسول بیان ہے کیا کیے ہم نے کبھی سوائے رحمان کے کوئی معبود جن کی پوجا کی, کی جا رہی ہو اب سمجھ جن کی پوجا کی جا رہی ہو ہر زمانے کے نائب سے نہیں والدرس ناموسا اور دلیل نکلی جمالی تھی اب تفصیلی ہے دلیل نکلی تفصیلی نمبر ترائے تین یقینی بات ہے بھیجا ہم نے موسا کو موزات دے کے طرف فرعون کے اس کے درباریوں کے پس کہا موسا علیہ السلام نے بے شک میں رسول رب العالمین کا جاہم اناد لکھو اہل فرعون کا اناد پر جب آیا ان کے پاس ہمارے موزات لے کے اچانک کون ان سے ہستے تھے معمولی سمجھے وہ ماں نوری ہم آیاتن حالانکہ نہ دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی یعنی کوئی معذہ مگر درا حال ہے کہ وہ نشانی بڑی ہوتی اپنے مشابے سے با خزنہ ہم بالعذاب اور پکڑتے رہے ہم ان کو عذاب سے تاکہ رجوع کریں ان عذاب سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے عذاب یہ ہر والا عذاب نہیں کون سے عذاب مراد ہیں فارسل طوفان جرادا ول کمبلا و ذفاد چھوٹے چھوٹے عذاب بھیتتے رہے تاکہ وہ رجوع کریں کفر سے جب عذاب آتا تو حضرت موسا کے پاس آ جاتے کہہ دیا دعا منگ اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دے ہم ایمان لائیں گے یہ پہلے پڑھا ہے نہیں پڑھا اے دیکھو جی اور کہتے یا رو او جادوگر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 تو اجلت میں اس کے زبان سے نکل جائے گا وہاں بھی سر مجھے تعویذ دو وہ نکل جاتا ہے نہیں تو پہلے جو جادوگر کہتے تھے نا موسا علیہ السلام کو دعا کے لیے بھی ان کے منہ سے جلدی نکل جاتا او جادوگر دعا ماں نمبر اے یا نمبر دو یہ ہے کہ وہ جادوگر کو عالم سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے لہٰذا یہاں ساحر کا لازمی معنی مراد ہے کیا عالم اور کہتے موسا کو او عالم دعا منگ واسطے مارے رب اپنے سے ساتھ اس کے کہ عہد کیا نزدیک تیرے اگر اللہ نے عذاب دور کر دیا تو بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے فلما کا شفنا نقص عہد پر جب دور کر دیتے ہم ان سے عذاب کو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے تو میں عرض کر رہا ہوں ان عذابوں سے مراد کون سے عذاب ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو پہلے آئے وہ نادا فرعون فی قوم ہی استقبار فرون اور منادی کرا دی فرعون نے اپنی قوم کے اندر کہنے لگا اے میری قوم کیا نہیں باستے میرے سلطنت مصر کی اور یہ نہریں ہیں جاری ہو رہی ہیں میرے محلوں کے نیچے کیا پت نہیں سمجھتے تو امانا خیرون ام امن بل بل کے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کیسے او علیہ السلام وہ بہو حاضہ سمراج کون ہے بالکہ میں بہتر ہوں اس شخص موسا سے جو کہ وہ بے قدر ہے جس کی کوئی قدر بھی نہیں اور نہیں قریب کے بیان کر سکے اس کے اندر فساحت بھی نہیں وہ کیا بات تھی موسا علیہ السلام وہ لک تھی اور نہیں قریب کے وضاحت کر سکے اپنے بات کی فلاولا ولا ال کیا لہ کیوں نہ ڈالے گیا اس کے اوپر کنگن سونے کے پہلے بادشاہ تھے نا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 پس تخفا قوم پس الو بنایا اپنی قوم کو اس کا معنی ٹھیٹ کے آئے جی بے وقوف اور الو بنایا قوم کو انہوں نے اطاعت کی اس کی باقی وہ تھے قوم بے فرمان قلم آ سکون انجام مجرمی جب انہوں نے ناراض کر دیا ہم کو تو ہم نے پورا بدلایا ان سے مجمعین غر کر دیا تو آغرکنا سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عذاب کیا تھے چھوٹے چھوٹے ازا پس کیا ہم نے ان کو پیش رو اور ایک عبرت ناک نظیر پچھلے لوگوں کے لیے بلبا زور ببن کے بعد اب عیسی علیہ السلام کے مطالعے کے ایک بات ہے کفار کا معنے دانہ اعتراض کفار کا معان دانہ اعتراض ضد والا اعتراض ایک دفعہ حضرت نے کی تقریر فرمایا ان کمبھ ماتا بدون مندون سب و جہنم حضرت نے کہا فرمایا انکم کمبھ ماتا بدونہ مندون سب و جہنم تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سارے جہنم کا ایندھن ہے سارے کس کا ایندھان ہے حالانکہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ اس کے آگے استثناء بھی ہے ان اللہ و صابت قاتل منالحسنہ لائے کانہ وہ بابو دور کیے جائیں گے لیکن بعمان تھے کافر ایک کافر بیٹھا ہوا تھا اس نے اعتراض کر دیا محمد تو کہتا ہے کہ ہمارے معبود کیا ہیں جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنائے کس نے عیسائی نے پھر عیسیٰ بھی کہاں جائے گا جہنم میں تو ایک آدمی نے اعتراض کیا دوسرے نے تالیاں بجانا شروع کیا ہو تالیاں بجانا شروع کر تو اللہ تعالی نے فرمائے خبی صاحب کا حال یہ ہے دیکھو جی ولما زور ببن مریم وسلم اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون اچانک قوم تیری اس سے تالیاں بجانے لگے یہ معنی بھی آئے اور دوسرا یہ ہے کہ مارے خوشی کے چلانے لگے اور کہنے لگے کیا کہ معبود ہمارے بہتر ہیں یا وہی عیسا اگر ہمارے معبود جاتے ہیں تو عیسیٰ بھی جائے گا ماں ذرا اللہ جاد نہیں بیان کیا انہوں نے اس مضمون کو تیرے لیے مگر ماہ جھگڑے کی غرض سے بلکہ یہ لوگ ہیں بھی آدھی آدی جھگڑالو ہیں ان ہوا اللہ اب تفصیلی جواب وہ تو یہ الزامی جواب تھا نا اب یہ ہے تفصیلی جواب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 البتہ کر دیں ہم تم سے فرشتے تم سے فرشتے کا گا مانا تمہاری اولاد یا دوسرا مانا کر دیں تمہارے بدلے فرشتے زمین کے اندر یا خلفون جو جانشین ہوں وائن <الْسَعَى> حکمت دوم حضرت عیسی علیہ السلام کی حکمت پہلی وہی ہے سمجھے جی اے و جالنا صلی اللہ بن اسرائیل یا حکمت نمبر ایک لکھ لو انسل بنسری حکمت نمبر ایک کہ وہ نمونہ قدرت کا تھا اب حکمت نمبر دو کہ عیسالۂ شام علامت ہے قیامت کی بھائی قیامت کی علامت وہ ہوتی ہے جو قیامت کے قریب ہے یا حضور سے بھی پہلے ہو او بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے گزرے تو وہ علامت قیامت کی کیسے ہو جاتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں جیسے مرزا کہتا ہے تو علامت قیامت کی عیسیٰ تب بن سکتے ہیں قیامت کے قریب نازل دلوں یہ اور بے شک وہ البتہ علامت قیامت کی یہ حکمت دو فلا تم تر انہا پس نہ شک کرو تم بیچ وقوع قیامت کے یہ اصول کامیابی نمبر ایک نہ شک کرو تم بکوئے قیامت کے اندر بدتہنی میری طبا کرو نمبر دو حاضرات مستقی اور نہ رو کے تم کو شیطان نمبر تین رسول کامیابی تم تمہارا دشمن سری ہے بھلما جا عیص البینات دلیل نقلی تفصیلی نمبر چار اور جب آئے علیہ السلام دلائل لے کے توحید کی اور مو زاد پر تحقیق آیا ہوں میں تمہارے پاس پکی باتیں لے کے حکمت منع اور کہ بیان کرو میں واسطے تمہارے بعض وہ چیزیں کے اختلاف کرتے ہو تم بیس کے یہ کس کو کہا وہ یہودوں کو کہا نا بھئی یہودوں کے مذہب میں بہت سی چیزیں حرام تھیں یا نہیں تو ایسا علیہ السلام نے کیا کر دی اللہ کے حکم سے حلال کر دی یہودی کہتے تھے حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے انہوں نے توحید بیان کی یہ تاکہ بیان کرما سے تمہارے بعض وہ چیزیں کے اختلاف کرتے ہو اس کے اندر کہ بعض اس لیے فرمایا کہ بعض چیزوں کا رد کیا نا انہوں نے یا ساری چیزوں کا تو کی ساری چیزیں تو نہیں فتق اللہ اصول کامیابی پر ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ میرا رب ہے تمہارا عبادت کروس کی یہ سرات مستقیم آئے میں نہیں رب عیسی علیہ السلام نے توحید بیان کی فخت الفا الضاب اضال شب ہوتا ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید بیان کی تو یہود یہ و نصارہ میں شرف کہاں سے آ گیا خاص کر نصارہ میں تو فرما اختلاف کیا مختلف گروہوں نے اپنے درمیان پس ہلاکت ظالموں کے لیے عذاب دن دردناک سے حالیہ توبیخ توبیق زج نہیں انتظار کرتے مگر قیامت مت کیے کہ آج کو اچانک اور وہ نہ شور رکھتے ہوں اچانک آئے گی نا پہلے علم ہوگا الخل یوم احوال قیامت دوست دنیاوی دوست اس دن بعض ان کے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے الا المتقین لیکن جو متقی ہیں نا پرہیزگاہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے یا ہوں گے دوستی پیدا دے گی یا عباد الخوف الم الوم اے یوقال لہم معذوب ہے کہا جائے گا ان کو اے میرے بندے اے انجام متقین لکھو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 لا خوفن علیکم اليوم یہ انعام نمبر کتنی دو نہیں کوئی خوف تمہارے پر آج کے دن w, اور نہ تم فمنا اللہ زین آ متقین انجام متقین کے ساتھ اوصاف متقین متقی وہ ہیں جو ایمان ل ہماری اے کے ساتھ عقائد بھی درست اور ہیں وہ فرم بردار اعمال بھی درست تو انعام کتنے آ تھے پہلے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 جو طاف علیہم انعام نمبر کتنے جی پانچ جو طاف علیہم بالصحاب پھری جائیں گی ان کے اوپر ریکابیاں سونے کی ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا میں نے ریکابیاں کا لفظ کہا کہ ریکابیاں پھری جائیں گی اور لڑکے کہنے لگے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ریکابیاں کیا ہوتی ہیں پھر مجھے کہنا پڑا پلیٹی کیا حالانکہ پرانی اردو کے اندر ہمارے عرف میں وہ رکابیاں کہتے ہیں نہیں کہتے لیکن اتنا رکاویوں کا لابھ ختم ہو چکا ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں رکابیاں چاہیں آخ وہ پلیٹیں تو یہی پلیٹیں ہیں رکابیاں چاہیے پھر ہی جائیں گی ان کے اوپر رکابیاں سونے کی ب اقواب اقباب کا معنی گلاس آپ خورے سمجھے جی آپ خورے اور گلاس وفی ہا ماتی اور انفس یہ انعام نمبر کتنے ہیں جی کتنی چھ اور بیشت کے اندر جو ہی چاہیں گے ماتشتہی وہ چیز ہوگی کہ چاہیں گے اس کو نا جو ہی دل کرے گا وہ کچھ ملے گا وہ تلز اور لذہ پائیں آنکھیں بوریں بھی ہوں گی کھانا پینا سب کچھ ہوگا بھائی یوکال اللّہ ماں مقدر ہے اور کہا جائے گا ان کو ان تم فیا خال تم بیچ اس بیشت کے ہمیشہ رہو گے اور تل کر اور یہ بیشت ہے کہ وارث کیے گئے تم اسکا سبب اس کے تھے تم عمل کرتے یہ اکرام میں متقین ہے لکم فیا پا کے حتم کثیرہ یہ انعام نمبر کتنی ہے جی سا پھر آ گیا انعام باسطے تمہارے بیشت کے اندر میوے ہوں گے بہت ان سے کھاتے رہو گے بم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 انہیں امید نہیں ہوگی نکلنے کی وہ معلم اور نہ ظلم کیا ہم نے ان کا اور لیکن وہ تھے اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے صبا بذا لیکن تھے وہی ظالم مشرک وہ نادہ و مطالبہ موت پہلے بھی انہوں نے دروے سے کہا تھا نا او پہلے کیا کہا تھا روزہ کے دروے سے کہ اللہ کیا کہ دعا کر تخفیف کرے آپ کہہ رہے ہیں او مالک مالک کون ہے جی دروگہ ہے تو اس کا دو کا دروگے کا آج کل یہی کہو سپریڈ جیل کا اس کے ماتحت اور فرشتے تو ہیں وہ سپریڈنٹ ہے بڑا جیل کا اور پکاریں گے اے مالک چاہیے خاتمہ کر دے ہمارے اوپر رکھ دے مار دے ہم کو موت دے کالا وہ کہے گا سپری ڈنڈ جیل نہ کو مار سو تم ہمیشہ رہو گے نکلو گے نہیں لقت جے ناکم بلحق وہ اللہ کی طرف سے پھر کہے گا کہ اللہ فرماتے ہیں البتہ حقیق آئے تھے ہم تمہارے پاس حق بات لے کے لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند کرتے تھے ام ابرم و امرم فن نا مبرون اے مشرقین مکہ پہ زاجرائے مشرقین مکہ جو تھے نا جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے تھے کبھی کہتے تھے کہ ان کے صحابہ کی پٹائی کر دو ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی خوب پٹائی کرے جو باہر سے آئے اس کو پکڑو اس کی بات میں سنیں پھر آخر حضور کے بارے میں تدبیریں کی یا نہیں کہ ان کو نکال دو قید کرو قتل کرو پہلے پڑھ چکے یا نہیں فرماؤ تدبیریں تم بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں مشرقی نے مکہ پہ زاج کیا تدبیریں کی ہیں انہوں نے ایک چیز کی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 خدا کی اولاد کی بھی عبادت میں صبح کرتا جب اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا معلوم ہوا گئے خدا کی اولاد نہیں آپ فرما دیجئے جی. اگر ہوتا واسط رحمان کے بیٹا اولاد میں پہلا پالا اس کا پوجا کرنے والا ہوتا ایک معنی یہ ہے دوسرا منع مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عابدین دین بن جاہ دین. کیا انکار کرنے والا اللہ کی اولاد نہیں بال فرض کوئی لوگ ڈھکوسلے سے بنا دیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو میں پہلا جاہد ہوں اب آگے سے میں کوئی ڈھکو سلے سے کہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو میں جا تو بیٹا تو ہے نہیں پہلا منکر میں ہوں سبحان رب اسلمواد پاک ہے رب آسمانوں کا زمین کا رب عرش کا اس چیز سے بیان کرتے ہیں نہ خدا کی اولاد نہ دوسرے شروع کا. بازر ہو محفوظ ہو یار آبو یہ زاجر ما تخویف و خروی بات چھوڑو ان کو یہ بک بک کرتے رہیں کھیلتے رہیں جہاں تک ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں واہ ولّہ رہی دلی لکڑی نمبر دو وہی وہ ذات ہے کہ آسمانوں میں معبود برحق وہی زمین میں بھی معبود برحق وہی اور وہ حکمت والا ہے قتبار با بابرکت ہے یا عظیم و شان ہے وہ ذات کہ خاص اس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جو کچھ ان کے درمیان بائم دہ علم و اور خاص اس کے پاس علم قیامت کا اور اس کی طرح لوٹایا جائے گا تم بلائے امنِ کلزین نفی شفات کہریا اور دعو صورت اس صورت کا دعویٰ یہی تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفی غال نہیں کہ زبردستی کام کرا لے اور نئی اختیار رکھتے وہ معبول جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شفاعت کا ان کے اختیار میں کوئی شفاعت نہیں اللہ من شاہدہ بالحق ہاں مگر جس شخص نے اقرار کیا سات کلم حق کے ایمان کا اقرار کیا وہم یالم اور وہ تصدیق بالکل بھی کرتے ہیں یال یا امون سے مراد کا ہے ایمان کا نام ہے تصدیق بالقلب اقرار باللسان وہ عمل بالارکان کو نہ کہنا عمل بالارکان ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں کمال ایمان میں حقیقت میں داخل نہیں تصدیق بالقلب اقرار بل یہ دونوں چیزیں ہیں مگر جس نے اقرار کیا ساتھ حق بات کے وہ ایمان کا اقرار کیا زبان سے دل میں تصدیق کی تو ان لوگوں کی سفارش بے عزن اللہ قبول ہو گئی من شاید بلحق یا یامون یہ لوگ سفارش کریں گے لیکن کس کے حکم سے بے اللہ والا انصاف تم دلیل لکلی ترافی اور اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کہ ان سب کو ضرور کہیں گے اللہ خانہ یو پاکوں وہ بندے رب کے مقدمات تو مانتے ہو نتیجہ نہیں مانتے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 ذرا غور فرمائیے جی رفعت شان الانبیاء حضور کی رفعت شان ہے حضور کی کیا ہے رفعت شان آپ کی شان بلند ہے کہ پرور اپنے محبوب کی گفتار کی قسم اٹھا رہے اللہ سبعان. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کیا وہ کس چیز کی قسم ہے وہ پہ گفتار کی ہاں اللہ اپنے محبوب کی گفتار کی قسم اٹھا رہے میرے محبوب آپ جب بولتے ہو نا تو مجھے آپ کی گفتار کی بھی قسم ہے کتنا پیار ہے اے قسمیہ ہے کیل قول ہے سمجھے اور یا رب ان ہا قوم اللہ یوم ایک قول کا سارا مقولہ ہے واہ کسمیہ تیر بہ قول ہی ضمیر کا مرجع حضرت ہیں یا رب ان ہا قوم اللہ یو یہ سارا کہ جی مقولہ ہے جواب قسم کے معذوف ہے سمجھے جی آپ مانا سمجھیے جی میرے حضرت دعا کرتے تھے یا رب ان ہاؤل قوم اللہ جو میں اللہ کے آگے فریاد کرتے تھے دھان خدا کو اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں کہ میرے پروردگا یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے مکے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب مجھے تیری اس گفتار کی کسم تو جو مجھ سے دعا کرتا ہے مجھے تیری ایس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 بے شک یہ لوگ نہیں مان لاتے لانن سورن ہم ضرور اس محبوب کی مدد کریں گے فسفہ ان کو السلام اے میرے محبوب انتظار کرو مدد ضرور ہوگی اب گزار کرو ان سے تسلی خاتم نندیا بس درگزر کر ان سے کمرے تجھے تکلیفیں دیتے درگزر کر اور کہہ سلام اسلام سلام متارکت ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی الحمد للہ اللہ صلی اللہ